جو آمان لا کر اللہ کا منکر ہو سوا اس کے مجبور کیا جائے اور اس کا دل امان پر جمع ہوا ہو ہاں وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے